میں پارے کا آغاز ہے سورہ بنی اسرائیل پرانے پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر سترہ ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر پچاس ہے سورہ بنی اسرائیل میں ایک سو گیارہ آیتیں اور بارہ رکو ہیں اسے سورہ اسرا بھی کہتے ہیں اس کے دو نام ہیں سورہ بنی اسرائیل سورت السرا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا سبحان الزی پاک ہے وہ ذات اصحاب ابدی ہی جو اپنے خاص بندے کو رات و رات لے گیا منل مسجد الحرام مسجد حرام سے ال المسجد الاقسا مسجد اقسا کی طرف الگ بارکنا حولہو وہ مسجد اقسا جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھیں یہ سفر معاذ اس لیے ہے لنوری یہو من آیاتنا تاکہ ہم اپنے بندے کو ہماری نشانیاں دکھائیں ان نہ ہو سمی بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے یہ آیت معراج ہے اور معراج کے واقعے میں آپ نے اس آیت کی تفاسیر کئی علماء سے سماعت کی ہوگی اس پر حضرت علامہ کاظمی میاں علیہ رحمان نے مکالات کاظمی میں بہت پیارا کلام آپ نے لکھا ہے مکالات کاظمی اس میں واقعہ معراج کے عنوان سے ایک مقالہ ہے جس میں اس آیت کی آپ نے تفسیر بڑی ہی پیاری بیان فرمائی ہے مختصرا ہم کچھ باتیں سماعت کریں گے سبحان اللہی پاک ہے وہ ذات اس آیت کی ابتدا لفظ سبحان سے اس لیے کی گئی کہ واقع معراج یہ عام انسانی عقلوں میں نہیں آتا کیونکہ انسانی عقلیں ناقص ہیں اس وجہ سے واقعی معراج اس کی عقل میں آتا نہیں ہے تو سبحان فرما دیا گیا اور یہ بتا دیا گیا کہ رب العالمین ہر ایج سے پاک ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے تو اللہ تعالی کی قدرت سے یہ کوئی بعید نہیں ہے وہ اپنے بندے کو لے گیا اور وہ جو چاہے اور جس کو جو چاہے مقام دینا چاہے دے سکتا ہے پہلے کے فلسفی یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ آسمان کی تہیں بہت موٹی موٹی ہیں اور مفسرین بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آسمان کی موٹائی اتنی ہے کہ پانچ سو سال تک اگر گھوڑا دوڑتا رہے تب بھی اس موٹائی کو وہ سر نہ کر سکے اس میں کوئی دروازہ نہیں ہے تو وہ کہتے فرشتے تو آ جا سکتے ہیں کیونکہ ان کا جسم نور سے بنا ہوا ہے وہ لطیف ہے لیکن جو خاکی جسم ہے بشر جو ہے وہ نہیں جا سکتا اور نہیں آ سکتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج ہوئی یہ جسمانی ہے تو جب جسمانی ہے تو جسم اوپر کیسے گیا تو اس کے دو بڑے ہی پیارے جواب ہیں بتائیے حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ وسلام کی روح کو بلند کیا گیا جسم کو بھی بلند کیا گیا عیشا علیہ السلام آسمانوں میں کیسے بلند ہوئے اگر کوئی جسم جا ہی نہیں سکتا دوسری بات بتائیے حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے جنت سے دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کی روح آئی کہ جسم بھی آیا تو جب آ سکتے ہیں تو جا بھی سکتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں جو عقل میں نہ آئے الَّذِي ابدی ہی لَيْلًا یہاں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے بندے نے سیر کی بلکہ فرمایا وہ ذات پاک ہے جس نے سیر کرائی مراد یہ ہے کہ سیر کرانے والا رب العالمین ہے اور وہ ہر چاہت پر قادر ہے تو جب وہ دعوی فرماتا ہے کہ میں نے سیر کرائی ہے تو پھر وہ جو چاہے کروا سکتا ہے بھی ابدی ہی بھی رسول ہی نہیں آیا بھی نبی ہی نہیں آیا بھی ابدی ہی کیوں آیا فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب میں لفظ عبد جب انسان کے لیے استعمال ہو تو روح اور جسم دونوں مراد ہوتے ہیں یہ عربی گرامر کا ایک متفقہ قاعدہ ہے کہ لفظ عبد اگر انسان پر آئے گا روح اور جسم دونوں مراد ہوں گے تو چونکہ یہ جسمانی معراج ہے اس پر قرآن مجید فقان حمید نے بھی ابد ہی کا لفظ استعمال فرمایا جس سے معلوم ہو کہ یہ جسمانی معراج ہے اچھا جو لوگ اس کو جسمانی معراج نہیں مانتے اور کہتے جی نہیں یہ تو روحانی معراج تھی خواب میں دیکھا تو مجھے آپ بتائیے کہ یہ واقعہ تو ساری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے مہراج کا قصہ سنایا تو کافروں نے بڑا شور مچایا یہاں تک کہ ابو جہل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وََ وسلم کے دوست حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور کہنے لگا بتاؤ کوئی یہ کہے کہ میں رات کے مختصر حصے میں مکہ سے فلسطین چلا گیا بیت المقدس چلا گیا اور واپس بھی آ گیا آسمانوں کی شیریں بھی کی تو چلیں آسمان کی شعر اور یہ باتیں تو دور کی ہیں صرف مکے سے بیت المقدس کا راستہ اگر کوئی قافلہ سفر کرے تو تین مہینے کا ہے تو تین مہینے آنے کا تین مہینے جانے کا اور کوئی بہت اسپیڈ سے اگر یہ فاصلہ طے کرے تب بھی دو مہینے لگتے ہیں تو یہ رات کے مختصر حصے میں کیسے گئے کیسے آ گئے تو کوئی اگر اس طرح کہے تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ یہ تو بہت مشکل ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو یہ بڑا خوش ہو گیا اور ابو جہل کہنے لگا کہ آپ کے دوست نبی اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم نے یہ دعویٰ کیا ہے تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ کیا انہوں نے کہا ہے وہ مزید خوش ہو گیا اور کہنے لگا اپنے بتوں کی قسمیں کھانے لگا اور کہنے لگا ہاں انہوں نے یہی کہا ہے تو آپ نے فرمایا اگر انہوں نے کہا ہے تو میں ان کی تصدیق کرتا ہوں انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے اسی پر آپ کو صدیق کے اکبر کا لقب دیا گیا اب مجھے بتائیے کہ اگر یہ خواب کی معراج ہوتی تو کیا کافر اعتراض کرتے بھئی آپ اگر واقع معراج سنیں اور صبح آ کر آپ کسی سے کہیں کہ بھئی آج رات تو میں بیت المقدس پہنچ گیا اور میں نے آسمانوں کی سیر کی ہے تو خواب میں آپ جو بھی دیکھ لیں کوئی آپ پر اعتراض نہیں کرے گا تو کافروں کا شور مچانا اور اعتراض کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو معراج ہے وہ جسمانی معراج ہے ورنہ روحانی معراج اور خواب کی معراج پر تو کافروں کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے کیونکہ خواب میں تو انسان بہت ساری جگہوں پر پہنچ جاتا ہے کئی خوش نصیب خواب کے اندر مکہ مدینہ ہو کر نہیں آ جاتے تو کیا کوئی اعتراض کرتا ہے اس پر ہاں اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی آج رات کو میں مکے گیا اور مدینے گیا اور عمرہ کر کے واپس آ گیا تو واقعی اس پر حیرت ہوگی اور آپ سوال کریں گے بھئی کیسے آ گئے اور پھر وہ کہے میں نے خواب میں دیکھا اب کہیں گے ٹھیک ہے پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو قبروں کا اعتراض کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جسمانی معراج ہے صرف روحانی نہیں اس موقع پر ایک حدیث پیش کی جاتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جب حضور اقدی اللّہ علیہ ولیہ وسلم کو مہراج ہوئی تو آپ کا جسم اقدس گھر ہی میں موجود تھا وہ اس حدیث کو پیش کر کے یہ دلیل پیش کرتے ہیں پتہ چلا کہ یہ معراج جسمانی نہیں تھی بلکہ خواب کی معراج اور روحانی معراج تھی اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تینتیس معراج روحانی ہوئی ہے تینتیس مرتبہ آپ نے خواب میں اللہ کا دیدار کیا ہے اور ایک مرتبہ جسمانی معراج ہوئی ہے حضرت عائشہ کسی روحانی اور خواب کی معراج کا ذکر کر رہی ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ جس معراج کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ ہجرت سے پہلے ہوئی ہے یہ مہراج کب ہوئی ہے ہجرت سے پہلے اور حضرت عائشہ کی رخصتی کب ہوئی ہے ہجرت کے بعد تو حضرت عائشہ رخصت ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم کے کا شانۂ اقدس میں آئی ہیں ہجرت کے بعد تو آپ بتائیے ہجرت سے پہلے جو معراج ہوئی ہے جسمانی اس کے متعلق حضرت عائشہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ میں نے حضور کے جسم کو دیکھا کہ وہ گھر مبارک ہی میں موجود ہے اور آپ کو معراج ہو گئی حضرت عائشہ تو کسی روحانی معراج کا ذکر کر رہی ہے من المسد الحرام عل مسجد الاقص حضور کو تو آسمانوں کی سیر بھی کرائی گئی صرف مسجد اقساء کا ذکر کیوں ہے اصل بات یہ ہے کہ کافروں نے مسجد اقسا کو دیکھا تھا اور حضور اقبص صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سبھی جانتے تھے کہ آپ کبھی مسجد اقساء کے اندر تشریف نہیں لے گئے اس لیے قرآن مجید فقان حمید نے مسجد اقسا کا ذکر کیا کافروں نے اعتراضات کیے اور سوالات کیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ یہ بتائیے سیڑیاں کتنی ہیں یہ بتائیے کھڑکیاں کتنی ہیں یہ بتائیے ستون کتنے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جواب دے سکتے تھے کہ کافروں میں وہاں سیڑھیاں گرنے نہیں گیا تھا میں تو تمام نبیوں کی امامت کرنے گیا تھا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کیسی بلند ہے کہ حضور کافروں کے سامنے آجز ہو جائے اللہ تعالی نے پسند نہ کیا جبری الامین کو حکم دیا گیا وہ بیت المقدس اٹھا کر حضور کے سامنے لے آئے جو سوال کرتے حضور گن کر فرماتے اس میں اتنی کھڑکیاں ہیں اتنے ستون ہے اور اتنی چیڑیاں ہیں اللہ بارکنا مسجد اقسا وہ مسجد ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھیں مسجد اقسہ کے ارد گرد کون سی برکتیں ہیں نہ وہاں تو صفہ مروہ ہے نہ مقام ابراہیم ہے نہ حجر اسود ہے نہ منا ہے نہ مزدلفہ ہے نہ عرفات ہے تو پھر مسجد اقسہ کے ارد گرد کون سی چیزیں ہیں جسے قرآن برکتیں قرار دیتا ہے مفسرین اسے بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں مسجد اقساء کے ارد گرد ہزاروں کے مزارات ہیں تو پتہ چلا کہ مزارات یہ اللہ کی برکتوں کی جگہ ہیں افسوس مسلمانوں کی نا اہلیت کہ آج مسجد اقسا جو قبلہ اول ہے آج وہ مزارات جو انبیاء ہزاروں انبیاء کے مزارات ہیں ان پر یہودیوں کا قبضہ ہے اور وہ اب تو مسجد اقسا کو شہید کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں مگر مسلمانوں کی بے حصی اور جہاد سے اور دین سے اتنے دور ہو گئے کہ ہم صرف قرارداد پاس کر سکتے ہیں صرف احتجاج کر سکتے ہیں ہماری آواز کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کیا اب بھی روشن خیالی کا تصور دل سے نہیں نکالیں گے کیا اس روشن خیالی کے تصور نے کہ جس نے ہمیں دین سے دور کر دیا کتنا ہمیں کمزور کر دیا کہ دن بدن ہماری آواز کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی پہلے ایک وقت تھا ہمارے مسلم حکمران یہ دعویٰ کرتے تھے کہ فلسطین میں اسرائیل کا وجود ناجائز ہے اس نے ناجائز قبضہ کیا ہے لہذا ہم اسرائیل کے وجود کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے اب مسلم حکمران ہم خیال گروپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اب وہ کمپرومائز کرنے کی پوزیشن پہ آ گئے اور کہتے ہیں چلو اسرائیل کو ہم تسلیم کر لیں اور فلسطین کو تھوڑی سی جگہ مل جائے جس نے ناجائز قبضہ کیا ہے جس کا حق ہی نہیں بنتا کیا ہم امریکہ کی کسی ریاست پر قبضہ کر لیں تو کیا پچاس سال کے بعد ساٹھ سال کے بعد وہ یہ کہے گا کہ ٹھیک ہے آپ نے قبضہ کر لیا ہے ملکی جب قانون موجود ہے اقوام متحدہ کا یہ لا موجود ہے کہ اسرائیل کا قبضہ ناجائز ہے اس مسئلہ فلسطین کا حل یہ ہے کہ اسرائیل کو باہر نکال دیا جائے تو پھر مسلمانوں کو یہ اتنی روشن خیالی کی کیا ضرورت ہے کہ وہ اسلامی ریاست اور اپنا حق جو ہے کافروں کو دینے کو تیار ہو جائیں اب کشمیر کے بارے میں بھی یہی پالیسی اختیار کی جا رہی ہے یہ روشن خیالی دین سے دوری کا نام ہے اصل روشن خیالی قرآن و حدیث کے نور سے منور ہونا ہے اصل روشن خیال وہ ہے جو قرآن و حدیث کے نور سے منور ہو جائے لینوری یہ آیا یہ سفر معراج مسجد اقساء پر ختم نہیں ہوا بلکہ اس سفر کی ابتدا ہوئی ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقسا اب مسجد اقساء سے سفر کا آغاز ہوتا ہے اور آپ آسمانوں کی سیر کرتے ہیں جنت اور جہنم کو ملاحظہ کرتے ہیں اللہ کا دیدار کرتے ہیں تو فرمایا یہ مکے سے بیت المقدس حضور کا آنا یہ اس لیے ہے کہ آپ ایک سفر کا آغاز کریں وہ سفر آسمانوں کا سفر ہے لنوری یح آیاتینا تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں کہ آسمانوں کی مخلوق اور آسمانوں کے عجائب اور جنت اور جہنم کے مناظر اور اللہ کا دیدار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر میں فرمایا ان نہ سمی البیر بے شک وہی خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے وہ آئینہ موسل کتابا اور ہم نے موسا علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی و تخرو مندونی وکیلا اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا یعنی موسا علیہ السلام کو تورد عطا کی گئی یہ بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی کہ بنی لیوں سے فرمایا گیا کہ تم میرے سوا کسی کو وکیل نہ بناؤ کسی کو خدا نہ سمجھو. غویت من منحمل نہ مانو ا اے ان کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا ان کان کا شکورا بے شک نوح علیہ السلام بڑے شکر گزار بندے تھے یعنی حضرت نوح علیہ السلام کثیر شکر کرنے والے تھے جب کچھ کھاتے پیتے پہنتے تو اللہ تعالی کی حمد کرتے اور اس کا شکر بجا لاتے ان کی ضروریت پر لازم ہے کہ وہ اپنے جد محترم کے طریقے پر قائم رہے ان کا نا شکورا بے شک نو علیہ السلام اللہ کا شکر کرنے والے بندے تھے وہ ہلا بنی اسرائیل فل کتاب اور ہم نے بنی اسرائیل کو فیصلہ سنایا جو فیصلہ ان کی کتاب میں موجود تھا لطف سید مرتنی تم ضرور ب ضرور زمین میں دو مرتبہ فساد کرو گے و لتا بن کبھی اور تم ضرور ضرور بہت زیادہ تکبر کرو گے یعنی ایم بنی اسرائیل تم مسلمان ہونے کے باوجود گناوں میں پڑ جاؤ گے پھر کیا ہوگا تمہیں گناہوں کی سزا کافروں کے ذریعے دی جائے گی کافروں کو مسلط کر دیا جائے گا فیزا جا واد پھر جب پہلی مرتبہ کا وعدہ آیا اور انہوں نے سرکشی کی اور وہ حد سے بڑھ گئے باسنا علیکم عباد لنا الی باسن تو ہم نے تم پر ہمارے بندے مسلط کر دیے کہ جو بڑے جنجو تھے شدید بڑے شدید وہ لڑاکو تھے فجاسو خلالت دیارے پس وہ شہروں کے اندر تمہیں تلاش کرتے ہوئے گھس گئے اور جہاں تم ملے انہوں نے تمہیں قتل کیا وہ کان وفول اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے اس میں درس ہے کہ جب مسلمان گناہ کرتے ہیں تو کبھی کبھی گناہوں کی سزا کافروں کے ذریعے دی جاتی ہے کہ مسلمان مغلوب ہو جاتے ہیں اور کافر غالب آ جاتے ہیں اگر مسلمان توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی غیبی مدد فرماتا ہے سم پھر رَدَدْنَا لَكُمُ ال کر ہم نے تمہارے لیے ان کے خلاف غلبہ دیا جب تم نے توبہ کی تو تمہیں دوبارہ غلبہ مل گیا وہ ام ددنا بھی اور ہم نے تمہارے توبہ کرنے کی وجہ سے تمہیں مال اور اولاد سے تمہاری مدد فرمائی تمہیں مال دیا تمہیں اولاد دی وجالنا کم اقسا نفی اور ہم نے تمہیں بہت بڑا لشکر بنا دیا لیکن پھر تم جب طاقت آ خوشحالی کا ایام آگئے پھر تم غرور میں مفتلا ہو گئے اور اللہ کی نافرمانی کرنے لگے پھر تمہیں مزہ چکھایا گیا ان آشن تم آشن اگر تم نیکی کرو گے تو اپنا بھلا کرو گے وہ انسا تم فلاح اور اگر تم برائی کرو گے تو خود اپنا نقصان کرو گے کیونکہ انسان جب مسلمان ہے اور پرہیزگار ہے تو روحانی مدد اس کے لیے ہوتی ہے لیکن جب گناہ گار ہوتا ہے تو روحانی مدد ہٹ جاتی ہے اب جہاں تک مادیت کی بات ہے تو کافروں کے پاس ہم سے زیادہ اسلحہ ہے کافروں کی تعداد ہم سے زیادہ ہے پھر مادیت کا مقابلہ جب مادیت سے ہوتا ہے تو مسلمان شکست کھا جاتے ہیں لیکن جب وہ پھر توبہ کر کے تقوے اور پرہیزگاری کو اختیار کرتے ہیں تو روحانی مدد آ جاتی ہے آج مسلمانوں کی یہ حالت بے حیائی اور دین سے دور ہونے کی وجہ سے ہے کہ آج مسلمانوں کے پاس روحانی مدد نہیں آتی اگر سب نیک اور ایک ہو جائیں تو کافروں کی حملہ کرنے کی ضرورت ہی نہ ہو اشاد فرمایا فیزا جاخی رہتی پھر جب دوسری مرتبہ کا وعدہ آیا اور تم نے بہت زیادہ سرکشی کی لی یسو اجو تو پھر کافروں کا لشکر تم پر مسلط کیا گیا تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ کے رکھ دیں والی اور تاکہ وہ مسجد میں داخل ہوں کما دخلو اول امرہ جس طرح وہ پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے کہ جب تم نے اپنے مقدس مقامات کے تحفظ کے لیے شریعت کا دامن مضبوط نہ تھاما جب تمہیں خود اپنے مقدس مقامات کی تعظیم اور توقیر کا لحاظ نہیں ہے تو کافر تو تمہارے مقدس مقامات کی توہین ہی کریں گے اور اللہ رب العالمین بے نیاز ہے مسجد کی اگر کوئی توہین کرتا ہے تو ہمارا اپنا نقصان ہے رب العالمین کی شان پر کوئی فرق نہیں آتا اس کی شان تو بہت بلند و بالا ہے جو کافر یہ کام کرتے ہیں ان کا اپنا نقصان ہے اور اگر ہم اپنے اپنی مسجدوں مزارات اور مقدس مقامات کی تعظیم نہ کر سکیں تو ہمارا اپنا نقصان ہے تب مَا ماں ال تاکہ وہ جس چیز پر غلبہ پائیں اسے تباہ کر دیں اص ربکم کم ان قریب اللہ تعالی تم پر رحم فرمائے گا اور تمہیں غلبہ دوبارہ عطا فرمائے گا وہ ان تم ادنا اور اگر تم شرارت کرو گے تو ہم تمہیں سزا دیں گے ایک اصول بتا دیا گیا وہ جہان جہنم لا او اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ان نہ قرآن یادی لطی یا اقوم بے شک یہ قرآن ایسی ہدایت دیتا ہے اس راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے جو بالکل سیدھا راستہ ہے اور یو بشیرین الدین یا اور یہ قرآن مومنوں کو بشارت دیتا ہے وہ مومن الصالحات یا جو اچھے عمل کرتے ہیں ان لہم ان کے لیے بڑا اجر ہے ان اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے آزاد علیما اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے مترم پیارے بھائیوں ہمیں اس رکو میں یہ غور کرنا ہے کہ کافر گناہ کرنے کی وجہ سے ہم پر مسلط ہو جاتے ہیں پھر کافر مقدس مقامات کی توہین کرتے ہیں اس کے ذمہ دار ہم ہیں ہم نے کوتاہی کی ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے موقع پر اللہ تعالی کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے کافر کو ایسی ضرورت ہوئی جہاں تک یہ سوال ہے کہ جب اللہ کا گھر ہے تو اللہ کے گھر میں کافر گھستے ہیں وہ بے ادبی کرتے ہیں قرآن کی بے ادبی کرتے ہیں یا مزارات کی بے ادبی کرتے ہیں تو اللہ کا غضب کیوں نازل نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں اللہ رب العالمین کی مصلیحتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مصلیحت خود جانتا ہے کہ اس میں کیا ہمارے لیے نصیحت ہے اور جہاں تک تعلق ہے جو کسی مزار کی بھی حرمتی کرتا ہے قرآن کی بھی حرمتی کرتا ہے یا مسجد کی بھی حرمتی کرتا ہے تو وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا اللہ کے نیک بندوں کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا وہ قرآن پاک کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا بلکہ بے ادبی کرنے والا خود اپنا نقصان کرتا ہے اور یہ تو دنیا نے دیکھا کہ جنہوں نے جب بھی اللہ اور اس کے رسول کی بے ادبی کی ان کا دنیا میں بھی حشر برا ہوا اور قبر و آخرت میں بھی وہ تباہ ہوں گے اللہ تبارہ کا مسلمانوں کو نیک اور ایک بنا دے اور کھویا ہوا وقار مسلمانوں کو دوبارہ عطا فرمائے اور مسلمانوں کو غلبہ عروج اور فتح نصیب فرمائے روشن خیالی اختیار کرتے ہوئے بے حیا ہو جائیں گے دین سے دور ہو جائیں گے تو فتح نہیں ملے گی روحانی اور غیبی مدد کے لیے قرآن و حدیث کے نور سے منور ہونا ضروری ہے اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث کے نور سے منور فرمائے